حضرت کرتے ہیں جی ملتان میں سلسلہ ادریسیہ شیخ عمین صاحب جی جی ان کے معاملات کیسے ہیں؟ بہت سارے لوگ ان کے طرف جاتے جی ہیں ہوا یہ اصل میں کہ ان کے خلاف ہم نے کچھ کہا تو ان کے ماننے والے آگئے بازاب تھا ہم سے مناظرہ کرنے مجادلہ کرنے اور شاید کوئی کمزور مولوی ہوتا تو وہ مار بھی دیتے اتنے لوگ تھے وہ پر بازاب تو انہوں نے یہاں ایم کی ایم سے رابطہ کیا اور ایم کی ایم نے ہم سے رابطہ کیا اور وہ ایم کی ایم کی سائے میں ان کے حضرات ہم سے ملے کندے جی آپ نے ان کو کہا گمراہ میں نے کہا بالکل میں نے میرے پاس اس کی سی ڈی موجود ہے آواز موجود ہے وہ کہتا تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے اس میں جانا چاہیے اور اس نے کہا کہ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پڑھا جائے تفسیر جو شبیر احمد جو ہیں وہ ان کی پڑھی جائے سارے ہم نے ثبوت دیے بلکہ ہمارے پاس اس کی آواز ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نائب اپنے آپ کو سمجھتا اللہ کا بھی نائب ہے اس کے رسول کا بھی نائب معذ اللہ یہ کہتا کہ بغیر حضور سے پوچھے تو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا ہاں میری اتنی حضوری ہے کہ حضور کے دربار سے حکم پاتا ہوں تو تب میں اس کی وہ بات کرتا تو اس طریقے سے وہ نہایت گمراہ آدمی ہے لوگوں کو بچنا چاہیے اور کراچی میں رہا یہاں ایک عرصے تک کراچی نارتناز آباد میں رہ کر کے گیا ہے اور اس کے بعد ملتان چلا گیا یہاں جو لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی اگر ٹوپی یا اماما بان کیا تھا اس کو اتروا دیتا تم اس ہو کہ اماما باندھ ٹوپی پہن ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا رمضان میں دسرکہ تراوی پڑھائی اور حجرے میں گھس گئے کہنے لے وہ دوسری پڑھانا اتنی ضروری نہیں. ہے آپ کی طبیعت چاہے تو پڑھ لیجیے گا تو, تو بالکل گمراہ آدمی اس کی محفل میں بھی جائیں پھر اس پر ہم نے ابھی کتاب چا بھی چھاپا ہے. اور اس کو باضابطہ کیا پھر انہوں نے اپنا مریدوں کو ایک اپنی آواز ریکارڈ کرا کر مجھے بھیجی اور اس میں یہ لکھا کہ آپ سن لیں یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں کہہ سکتا آپ سے میں نے کہا چیک سنیں کیا ہے کہن لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے دربار سے آپ کو نکال دیا اور یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں کہہ سکتا سمجھے یہ بھی کہتا کہ حضور نے اپنے دربار سے آپ کو نکال دیا اور یہ بات صرف میں کہاؤں اور زیادہ کچھ بک بک تھی میں نے سوچا ان لوگوں سے کیا کہا جائے یہ تو بیچارے جو عقیدت مند ہیں وہ تو بے لوگ ہیں وہ تو لوگ ایسے ہیں کہ گور شاہی جو ہے اس کے ماننے والے بھی آپ کو مل گئے کتنا غلیظ آدمی تھا اس کے مقدمے بھی ہم نے لڑے بلکہ ابھی تک سات مقدمے موجود ہیں جس پر چل رہی ہیں پیشیں باقی مسترد ہو گئے تو یہ سارے بے دین لوگ جو ہیں ان کو ماننے والے پتا نہیں کہاں سے مل جاتے ہمارا حال تو یہ ہے اگر آپ کو ٹرائی کرنی ہو تو برا مت کہ حق ذرا کڑوا ہوتا صدر میں چلے جائیں مارکیٹ کے سامنے خالی کھڑے ہو جائے دیکھتے ہوئے ایسے دیکھ پچاس آدمی آ جائیں سب دیکھنے بد مذہب بے دین احمقوں کے فالور ان کے ماننے والے جو ہیں ایسا لگتا جیسے پہلے سے تیار تو یہی حال جو ہے وہ شیخ امین کا ہے نہایت گمراہ آدمی ہے سعودی عرب سے نکالا ہوا بلکہ اس کے ایک ویب سائٹ پر کسی نے ڈالا کہ سعودی عرب میں تو بد اس کو سزا بھی دی گئی اور سزا دینے کے بعد اس کو سعودی عرب سے نکالا چونکہ وہ سعودی عرب میں رہا ہوا عربی بول لیتا ہے عربی پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا عالم جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا آپ کے پیر کا شجرا بتائیے کیا سمجھے شجرا بتائیے وہ ادریسی شجرا کہلاتا ہے بھائی آپ بتاؤ آپ کے پیر کون ہے ان کے پیر کون یہ میں نے ایک ہمارا شدر رکھا ہوا ہمارے پیر مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ صاحب ان کے پیر آلہ حضرت فاضل بریل ان کے پیر علیہ رسول ماہوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ سارا شدرہ کہاں وصال ہوا کون سے دن ان کا عرس ہوتا ہے پورا ہمارا شدرہ ہمارے پیر سے لے کے حضور علیہ السلام تک یہ ہمارے پاس موجود آپ دیکھ آپ اپنا شدرہ بتائی انہوں نے آواز ریکارڈ کیا کرائی کہتے اچھا ہم فقیروں سے شدرا مانگتے ہو ہمیں شدرے کی کیا ضرورت اور کہا ہم فقیروں سے کہتے ہو سند مانگتے ہو کہ ہم کون سے مدرسے کے فقیروں کو سند کی کیا ضرورت یہ وہ کیس ہے جو میں کہتا ہوں مولانا کہہ رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو ایک جاہیل کھڑا ہو گیا کہنے لے مولانا غلط کرو کل میں نے پڑھی تھی ہو گئی تھی اب ایسے اہم سے کیا بات کریں گے اب آپ یہ صورت حال آپ لائیے کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں جب تو اس کا شدرا بغیر کسی انکتا حضور علیہ السلام تک نو پہنچتا ہو وہ تصوف میں کامل اور پیر بننے کے لائق اور یہ بات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 40 سوالات افریقا سے فتاوا افریقہ اس میں یہ بات اعلی حضرت نے لکھی بڑے دلائل سے کہ پیر کس کو کہتے ہیں فرمایا اس میں چار خصلتیں ہونی چاہیے ایک تو ایمان سنی صحیح العقیدہ دوسرا علم اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے بغیر کسی مدد کے وہ قرآن و سنت میں تلاش کر کے بتا دے تیسرا تقوا اور پرہیزگاری نماز روزہ وغیرہ چوتھا اس کا سلسلہ بغیر کسی انقا کے بیچ میں سے نہیں ٹوٹے اور حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے یہ چار شرطیں جس میں نہیں ہوں وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے تو وہ ادریسی سلسلہ ہے وہ پتہ نہیں ہوا میں ساتویں آسمان پر چھٹے آسمان پر ہے, اللہ ہی بہتر جانے تو یہ سارے لوگ ہیں اور ہمیں حیرت تو ان کے ماننے والوں پہ ہوتی ہے ماننے والے ایسے کہ آپ کی جان لے لیں قتل کر دیں آپ کو ایسے مسائل اور معاملہ اور بہت زخیم ریکارڈ ہمارے پاس موجود ایک پنڈی کا ایک شخص ہے میں نام نہیں لیتا اس کا اس نے مجھے فراہم کیا اور کہا کہ وہ میری شکل نہیں جانتے کہ میں نے آپ کو ریکارڈ فراہم کیا ورنہ میرے قتل کرنے کے لیے وہ رات دن تلاش کر رہے ہیں میں اس لیے بچا ہوا ہوں کہ وہ میری شکل نہیں جانتے اس لیے آپ بھی جب بات کریں تو میرے حوالے سے مت کیجیے گا میں پنڈی میں رہتا ہوں سارا کارڈ اس نے ہمیں فراہم کیا اور ہمارے یہاں کچھ اس کے معاملات چھپے بھی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں باقی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بہتر جانتا جی پوچھیے